چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طائفہ منصورہ اور ان کے جو اکابرین ہے ان کے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر علم دعوت اور جہاد و قتال دونوں صفتیں موجود ہوں کماکان حال و الاسلام العظام من امفال الامام ابن المبارک رحم اللہ جیسے کہ ابن المبارک رحی محلہ کا حال تھا اور ان جیسے بہت سارے علماء کا حال تھا جو کہ محدث بھی تھے مجاہد بھی تھے وہ امن کبار علما الا اسلام و و اہم وہ اسلام کے بڑے علماء میں سے تھے محدث تھے فقیح تھے امن کبار المجاہدین المرابقین اف اور جہاد کے میدان میں بڑے جہاد کرنے والے اور ربات میں تشکیلات میں وقت گزارنے والے انسان تھے آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرو گے حضرت نے بھی بہت وقت الحمد للہ ضائع کیا ہے ایجاد کے میدان میں میں ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ کزالک المام ابن تیم یا رحم اللہ وہ من کہ وہ بڑے علما میں سے تھے محدثین میں سے تھے من کبار المجاہدین کُللما نزل السائل اور جب بھی حملہ ور دشمن نے حملہ کیا وہ بڑے مجاہدین میں سے ہوتے تھے اومن الاکا المام الجلیل الزن عبد السلام اور ان لوگوں میں سے عزد الدین بن عبدالسلام بھی تھے رحیم اللہ جو کہ ایک ہی وقت میں سلطان العلماء کا لقب تھا ان کا اور دوسری طرف وہ تتاریوں کے خلاف جہاد میں بھی شریک تھے بلکہ عین جالود کی کامیابی کا صحرا اگر عزد الدین بن عبدالسلام کے سر رکھا جائے تو عجب نہ ہوگا اس لیے کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کی بیوی شجرت الدر اس نے حکومت اپنے قبضے میں لی اور کچھ مرد حضرات جو ہے حکومت چلایا کرتے تھے اور بادشاہ کا ایک شہزادہ نابالغ جانشین بنا ہوا تھا تو عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے علماء کرام کو اور بڑے رہبروں کو اور خماندانوں کو جمع کیا اور کہا کہ شرحان اس کی جانشینی ٹھیک نہیں ہے اور میں سیف الدین قطز کو سلطان بنانے کی تائید کرتا ہوں بس وہ تو سلطان العلماء تھے نا علماء کے بادشاہ تھے تو علماء کے بادشاہ نے ملک کے بادشاہ کو متعین کیا بس اور سیف الدین قطر رحم اللہ جو ہے عین جالوت میں تطاریہ کے خلاف جا کر لڑے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انہوں نے اس ہلاکت خیز طوفان یعنی چنگیز خان اور ہلاکو خان ان کی قوت کو توڑا اور مسلمان امت کی حفاظت کی تو یہ عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کا کارنامہ تھا تو ایک ہی وقت میں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے دوسری طرف بہت بڑے مجاہد بھی تھے تو کمال تو یہ ہے طائفائے اور ان کے اکابرین کا کہ وہ اس طرح ہو بات سمجھ میں رہی ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے اکابرین ہیں وہ اسی طرح ہوں کہ وہ ہمارے سامنے سامنے ہوں انکن تو امامی امامی اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاؤں پکڑ کر کھینچے اور ہم پر تنقید برائے تنقید کریں کتنے تعجب کی بات ہے وہ لوگ جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں ان کو دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آ کر حالات تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو آپ بتائیں یا ہم بتائیں کیا ہم بتائیں یا آپ بتائیں گے مفتی تو اس شخص کو کہتے ہیں جسے شریعت کا علم ہو اور زمینی حقائق کا علم ہو آپ تو کبھی یہاں آئے بھی نہیں ہیں آپ نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو فتوی کیسے آپ دیتے ہیں کون سے اصول کے مطابق یہ فتوے ہیں کہ پاکستانی فوج کی بمباری میں مارے جانے والے شہید نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ پاکستان کی بانڈری میں بغیر پاکستانی حکومت کی اجازت کے داخل ہوئے ہیں اللہ اکبر کیسی عجیب شریعت ہے اور کیسا نیا قرآن ہے نئی حدیث ہیں یہ جو انگریزوں نے ڈیورینڈ لائن بنائی ہے اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے لیکن اللہ کا رسول جو کہتا ہے المسلم آخو المسلم اس کی حیثیت نہیں ہے انوطن اس کی حیثیت نہیں ہے اٹھاون ہزار کے قریب پروازیں تو پاکستان سے گئی ہیں تو اسی خبیص کے حملوں کے نتیجے میں افغانستان کی اسلامی حکومت ختم ہوئی اور پھر مجاہدین در بدر لٹے پٹے پاکستان کی طرف نکلے تو ان کے اوپر پاکستانی فوج نے حملے کیے تو آپ کے فتوے بھی نکلے کہ یہ مختولین شہید نہیں ہیں اور لال مسجد کے مسئلے میں بھی یہی ہوا کہ پاکستان فوج کی ناپاک فوج اس کو شہید قرار دیا گیا اس لیے کہ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے ماشاءاللہ اللہ یہ ڈیوٹی پر موجود ہونا ایک نئی دلیل ہے یہ پتہ نہیں کون سے دین کی دلیل ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کی ڈیوٹی پر موجود تھے کس کے امر سے موجود تھے پرویز مشرف کے امر پر موجود تھے جو کہ بش کے امر پر یہ کاروائی کروا رہا تھا کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے اور اگر معلوم نہیں ہے تو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے آپ کو اس لیے کہ فتویٰ دینے کے لیے دو اصولوں کا جمع ہونا ضروری ہوتا ہے معرفت الشرع و معرفت الواقع کہ شریعت کا علم ہو اور زمینی حقائق کا علم ہو تو یہ لوگ جن کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے یہ فتوئے کس منہ سے دیتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ اس وقت امت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے امت کے سرباز اور امت کے جانباز جو کہ نکل کر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کے پیٹ جو ہے آدھے آدھے میٹر نکلے ہوئے ہیں ایسے ایسے فتوی ان کے خلاف مارتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے فقہ اور علماء فتویٰ نے یہ قانون قائم کیا ہوا ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے شریعت کا علم اور حقائق کا علم ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی کیوں کر امام ابن تیمیہ بننے کی کوشش کرے گا امام ابن تیمیہ رحماء اللہ تو ایک کتاب لکھتے تھے جیل میں جاتے تھے اور وہاں دوسری لکھتے تھے پھر نکلتے تھے پھر لکھتے تھے پھر جاتے تھے بس ان کی تو پوری زندگی کتابیں لکھنے میں اور جیل کی ہوا کھانے میں گزر گئی اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجاہدین کو اپنے حال پر چھوڑ دیں مجاہدین کو ان کے فتو کی کوئی ضرورت نہیں ہے عزود الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ بن جانا یا امام ابن تیمیہ بن جانا یا امام ابن مبارک رحمہ اللہ بن جانا یہ عام باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈالروں کے زیرو کی طرف دیکھ کر فتوے نہیں دیا کرتے تھے اور اپنے مدرسے کی حفاظت کو سوچ کر فتوے نہیں دیا کرتے تھے وہ امت اسلامیہ کے تحفظ کو اور امت اسلامیہ کے مفادات کو سوچ کر فتوے دیتے تھے جیسے کہ اس زمانے میں غازی الرشید شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کا حال تھا کہ انہوں نے اپنے مدرسے کو اور اپنے مسجد کو کسی بھی چیز کو نہیں سوچا اور امت کے مفادات میں انہوں نے پاکستان فوج کے خلاف فتوی دیے اور انشاءاللہ اللہ آج وہ اور ان کے ساتھی جنت الفردوس میں آرام فرما ہے نہ صبح ولا نظک انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں مرتدین کے خلاف خصوصا پاکستان میں مرتدین کے خلاف جہاد زور و شور سے جاری ہے اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے